الہمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید <السلام> الامبیاء والمرسلین <السلام> <السلام> <السلام> اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدِّينَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ایک ڈاکٹر اور وکیل مجھ سے بات کر رہے تھے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسلام نہیں آیا یہ کہنا بہت بڑا کفر ہے اسلام ایک قانون ہے اور قانون جو قانون کی ذلت ہے وہ حاکم کی توہین ہے اللہ تعالی حاکم الحاکمین ہے اور اس کا قانون ہے وہ ہر وقت ہے کے سر پر ہے میں نے کہا میاں اسلام تو ہے کہتے ہیں کس طرح تم بھی غور سے سننا اس نے میں نے کہا بے فرمانیاں ہو رہی ہیں خلاف ورزی کہ ہاں میں نے کہا اس حکومت کے خلاف کام نہیں ہوتے بھائی یہ حکومت جو ہے کام قتل چوریاں وغیرہ کوئی جرم جو ہے نہیں ہو رہا کوئی بتائیں جو جرم نہ ہو رہا ہوں اب میں نے کہا حکومت ہے کہ ہاں میں کہنا کیوں کہ سزا بھی دیتے ہیں اب میں نے کہا تم اصل پر آ گئے کہ جو حاکم سزا دینے پر قادر ہو اس کی حکومت موجود ہوتی ہے اور جس قانون کی سزا جزا ہو اس قانون کی بالادستی موجود ہوتی ہے ارے قانون کو کچھ نہ سمجھنا تو حاکم کی توہین ہے اللہ تعالی حاکم الحاکمین ہے ہم اس بادشاہ کی سزا سے میں نے کہا بھاگ سکتے ہیں کوئی قتل کر کے کہاں چھپا ہوا ہے کوئی چوریاں کر کے تو میرے اللہ کی سزا سے کہاں بھاگیں گے یہ ایک اور ہماری بے وقوفی ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ تھوڑی سزا ہے یہ بھگت لو ورنہ ہمیشہ تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا تو یہ ہماری بدکرسمتی ہے کہ ہم نے تھوڑی سزا کوشٹ رکھتی اور بڑی سزا کو سر پر اٹھا دیا ارے میاں نہ خدا سے کوئی بھاگ سکتا ہے نہ چھپ سکتا ہے دو فرشتے بیٹھے ہیں لکھ رہی ہے مسلا لکھی رہی ہیں اور فیصلہ ہوگا مسکال کے دانے جتنا نیکی نہیں چھپے گی اور مسکال کے دانے جتنا عدل ہوگا انصاف ہوگا تو ہر مستحق کے سزا کو سزا جس طرح ملنی ہوگی مل جائے گی کوئی بادشاہ بھی نہیں بچ سکتا تو جب اس کی قانون کی سزا ہے تو اس کا قانون ہے اگر قانون ہے تو حکومت اللہ کی قانون کا انکار کر رہا حاکم کا انکار کرنا ہے ارے یہ قانون سب قانونوں کا بادشاہ ہے اور اللہ تعالی حاکم الحاکمین ہے ایسا کہنا دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو لیکن اللہ تعالی کی مثال دینا جو ہے یہ شرک ہے ایک مولوی میں سے بانت کر رہا تھا وہ تقریر کر رہا تھا کہ جس طرح اللہ لا شریک ہے اسی طرح خود رسول بھی لا شریک ہے جس طرح اللہ بے مثل بے مثال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے مثل بے مثال ہے میں نے اسے کا سوال کیا میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں وہ چپ کرنے لگا میں نے کہا کلمہ نہیں پڑھتا لا محمد رسول اللہ وما محمد اللہ رسول رسول ہیں کہتا ہے ہاں میں نے کہا حضرت موس علیہ السلام پھر جھٹکنے لگا میں نے کہا تین سو تیرہ رسول ہیں لالو فرق و بہن آدم میں روسو یہ اور بات ہے کہ حضرت موس علیہ السلام رسول آئے آپ سے شان میں کم آپ رسول آئیں حضرت موس علیہ السلام سے شان میں زیادہ رسول تو اس کو بھی ماننا پڑے گا اگر رسول نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا اب مجھے یہ بتا کہ ایک مجھے معبود دکھا دے جو شان میں کم وہ ہو, ہو معبود تو جس طرح اس کا منہ کھڑا تھا وہی وہ ٹھپ ہو گیا میں نے کہا توبہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو ارے خدا سے موازنہ مت کرو وہ بے مثل پہ مثال آئے لا شریک ہے نہ کوئی بے مسل پہ مثال آئے نہ کوئی لا شریک ہے وہ یہاں خاموش ہو گیا نار تکبر نارا ری سالت نارا ری سالت نارائ حیدری نارائ تحقیق نارائ غوثیہ، نارائ غوثیہ، آستانہ آلیہ امامہ آباد شریف آستانہ آلیہ مہراب شریف آستانہ آلیہ کولرا شریف سب دوست دعا منگو اللہ تعالی فرماتا ہے اد ربکم کم تھا خوفیا اپنے رب کو پکارو زاری سے اور اہستہ یہ دعا بل جائز ہے لیکن مقبولیت میں زیادہ جو ہے وہ دعا جو خاموشی سے مانگی جائے زاری سے مانگی جائے اس لیے میں دعا خاموشی سے مانگتا ہوں